سب ایک شخص نے سریحن کفر کیا اور پھر کچھ عرصے بعد اپنی بیوی کو طلاق ایک طلاق دے دی نہیں دوبارہ بولی کیا ایک شخص نے سریحن کفر کیا اچھا کفر کیا اور پھر کچھ عرصے بعد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی پھر لوگوں کے کہنے پر کلمہ پڑھ لیا لیکن تجدید نکاح نہ کیا تو کیا ایسی صورت پہ طلاق واقع ہو جائے گی اصل میں جس وقت اس نے کفر کیا ہے نا اسی کفر میں اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اب تو طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں وہ جہاں چاہے عدت گزار کر نکاح کرے یا پھر اسی سے نکاح کر لے اگر وہ تجدید ایمان کر لے تو اب اس میں طلاق کی بھی ضرورت سریحن کفر کرنے کے بعد اس اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور اب دوبارہ طلاق وغیرہ کی تو اب اس کی نکاح طلاق کی اب ضرورت ہی نہیں جب وہ نکل گئی تو نکلنے کے بعد وہ اگر اس کو یقین ہے کہ اس نے سریہ کفر کیا وہ جہاں چاہے نکاح کر لے ہاں اگر یہ تجدید ایمان کر لے تو دوبارہ اس سے نکاح ہو جائے اب نکاح ہونے کے بعد طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی